اس کی صورت فتح رضویہ میں یہ لکھی کہ سب سے پہلے اس کا اصول ملاحظہ فرما لیں کیا پوری کوشش کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں تو پہلی رکعت میں پہلی صورت پڑھی جائے اور بعد کی رکعت میں بعد کی صورتیں پڑھی جائیں ایک اصول بنا لیں آپ کا سوال یہ ہے کہ جیسے دو رکعت فرض میں رات ہے غلطی سے کسی آدمی نے پہلی رقت میں سور ناس پڑھ لی ایک سن, بات سنے میں بنا رہا ہوں آپ ہی کی صورت بتا دوں سور ناس پڑھی اب سور ناس پڑھنے کے بعد تو کوئی سورت نہیں تو کیا سورت ہوگی اس کی علی فلام پر آئے گا فتاو رضویا یہی سوال آدھا فاضل بریلوی سے کیا گیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت والا نے جواب یہ دیا کہ غلطی سے اگر پہلی رکعت میں سور ناس پڑھ لیں واپس علی فلام کی طرف نہیں لوٹے گا بلکہ دوسری نے بھی ناس پڑھ لے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک اس نے سورت پڑھی اور بھول کر کے اس سے پہلی سورت پڑھ لی اگر بھولے سے ہو تب بھی نماز ہو جائے اور جان کر کے ایسا کرے گا تو حدیث شریف میں ہے کہ الٹا قرآن پڑھنے سے باز آؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو الٹا کر دے تو جان کر ایسا کرنے سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے